الحمد اللہ تعالیٰ اللہ السلۃ وسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبا قوم فاحم قوم کی روڑی پر آئے اور آپ نے روڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ایسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں وہ ابود کی حدیث کہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے آپ کو دیکھا مستقبل الشام و مستدبر کاغا یعنی شام کی طرف منہ کر کے کاغا کی طرف پیٹھ کر کے دو منٹوں پر بیٹھے کذائے حاجت کروا رہے تھے اپنے خیال میں بیٹھ کر کلائے حاجت کرنے کی وہ روایت گزر سکتی ہے یہ روایت کہیں بخاری میں بھی ہے عام طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت کو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی بیٹھ کر کے شاف کرنے کی روایت بھی خرید بخاری کے اندر موجود ہے اور صلاح ابن امرہ یہی روایت یہ دونوں روایتیں کھڑے ہو کر کے صاف کرنے और اور بیٹھ کر کے شاپ کرنے کی ابو داؤد میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی سانجلی قریب صلی اللہ علیہ وسلم روڑی پر گئے اور وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر کے کیا امام الد فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابن اللہ انہوں نے اس روایت میں کچھ اضافی بات بھی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے پر گیا تو میں آپ سے پیچھے ہو آپ نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا میں آپ کے قریب آپ کی ایڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ کر لی دوسرے طرف رخ کر کے تاکہ پردے کا اہتمام ہو پیچھے آپ سن آئے ہیں پہلے کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے یا پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اگر اس سے بچانا جائے اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر اس وقت تک نہیں کھولتے تھے جب تک اچھی طرح چھپ نہیں جاتے تھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تھے یا زمین کے بالکل قریب نہیں ہو جاتے تھے یہ ساری روایتیں سن نبی سننے ہیں تو جب یہ سارا کام ہو یعنی پیشاب کے چیتوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو اور ستر بھی لوگوں کے سامنے کھلنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ اکثر بیٹھ کر پیشاب کرائیں گا زندگی میں صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول تھا ہر نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا لیکن زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر کسی خوف اور بارش کے آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا شہر کو مؤخر کیا اصل کو اول وقت میں پڑا مغرب کو مغرب کے آخر وقت میں عشاء کو عشاء کے اول وقت میں صرف زندگی میں ایک مر جو کام عبومی ہوتا ہے عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدم کثرت فرماتے ہیں کرتے ہیں وہ اصل ہوتا ہے اور جو زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ کیا جائے وہ رخصت ہوتی ہے کہ اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے یا کوئی ایسا کر لے تو وہ گناہ گار نہ ہو کر پیشاب کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے تو اب وہ سسٹم جس کو ہم کبوڑ بولتے ہیں نہ بندہ پوری طرح سے بیٹھا ہوا نہ پوری طرح سے کھڑا ہوا یہ درمیان میں آ جاتا ہے تو جب پوری طرح بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے اور پوری طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے تو اس کی جو درمیانی حالت ہے اس حالت کو اختیار کر کے یعنی کمبول استعمال کرتے ہوئے قزائے حاجت کرنا پیشاب کرتے یہ بھی جائز اور درست ہوگا کیونکہ دونوں اطراف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہاں معمور اور عادت جو ہے وہ بیس کر پیشاب کرنے کی ہے ادب قزائے حاجت کا اصل یہی ہے قضائے حاجت بیس کر کی جائے پیشاب بیس کر کیا جائے ہاں اگر کبھی کوئی بندہ کھڑے ہو کر کر لیتا ہے تو اس میں مظاہرتے اور حرج والی بات نہیں اللہ تعالیٰ سروئی نے حمل کرنے کی توقی دے رہی